أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا البصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه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 ہاں اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بیجا طرف داری یا گناہ کا ارتقاب کر رہا ہے اور وہ متعلقہ آدمیوں کے درمیان سلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے کسانس کا حکم بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان تین آیتوں میں وسیعت کا حکم بیان فرمایا ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ انسان کی زندگی میں دو چیزیں خاص طور پر حرمت رکھتی ہیں ایک اس کی جان اور دوسرا اس کا مال تو جان کے بارے میں اللہ سبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں احساس کے عطا فرمائے اور مال کے سلسلے میں خاص طور پر وسیعت کا ذکر فرمایا یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مرنے والے کے ترکے میں وارثوں کے حصے اللہ تبارک و تعالی نے ابھی متعین نہیں فرمائے تھے چونکہ ہوتا یہ تھا کہ سارا ترکہ مرنے والے کے لڑکوں کو مل جاتا تھا اس آیت کریمہ نے یہ فرض قرار دیا کہ ہر انسان مرنے سے پہلے اپنے والدین اور دوسرے رشتے داروں کے حق میں وسیعت کر کے جائے یعنی یہ بتائے کہ اس کے مال میں سے کتنا حصہ والدین کو اور کتنا کسی دوسرے رشتے داروں کو دیا جائے گا بعد میں سورہ رسا کی آیات نمبر گیارہ سے لے کر چودہ تک نازل ہوئی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام وارثوں کی تفصیل اور ان کے حصے خود مقرر فرما دیا اس کے بعد جس وصیت کا اس آیت میں ذکر ہے وہ فرض تو نہیں رہی البتہ اگر کسی شخص کے ذمے کوئی حق ہو مثلا کسی کا قرض اس کے ذمہ واجب ہے یا کسی کے کچھ پیسے دینے ہیں تو اس کی وصیت کرنا اب بھی فرض ہے اس کے علاوہ جو لوگ سری اعتبار سے وارث نہیں ہیں یعنی جن کا ذکر اس فہرست میں نہیں آیا جو اللہ سبارک وطالیہ نے سورہ نسا کی آیات میں ناظری فرمائی ہے تو ان کے لیے اپنے ترکے کے ایک تہائی کی حد تک وسیعت کرنا اب بھی جائز بلکہ بعض حالات میں مستحب ہے کیونکہ بعض رشتے وہ ہیں کہ جو براہ راست بارش نہیں ہوتے لیکن ان کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتا ہے یا وہ محتاج ہوتے ہیں تو ان کے حق میں وسیعت کرنا اب بھی مستحب ہے لیکن یہ وسیعت کل ترکے کے ایک کے اندر اندر ہونی چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ ایک سے کچھ تھوڑا کم ہو تو اس میں اللہ سبارک وطالعہ نے پہلے یہ فرمایا کہ قطب علیکم تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے کیا فرض کیا گیا ہے کب فرض کیا گیا ہے از اے ہزارہ احد اکل جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے اور کیا فرض کیا گیا ہے وہ یہ کہ الوسیع وصیت کرنا فرض کیا گیا ہے لیکن ساتھی فرمائے ان طرح کا اگر اس نے کوئی مال چھوڑ کر چھوڑا ہو اور وہ چھوڑ کر جا رہا ہو تو وصیت کرنا اس کے ذمہ فرض ہے والدین کے لئے للوالدین والاقربین اور اقربین یعنی قریبی رشتے کے لئے بالمعروف دستور کے مطابق یعنی جو عام طور سے دستور جاری رہا ہو کہ اپنے خاص سداروں کو آدمی وسیعت کر کے جائے اس دستور کے مطابق وصیت کرنا فرض قرار دیا گیا تھا اور ساتھ ہی میں یہ بھی فرما دیا گیا تھا کہ المتقین یہ وسیعت کرنا متقی لوگوں کے لیے ایک لازمی حق ہے جیسا میں نے عرض کیا یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالی نے خود سداروں کے حقوق متعین نہیں کیے تھے اور ان کے حصے نہیں بتائے تھے تو اس وقت ان کے ذمہ اس کو لازم قرار دیا گیا تھا پھر آج اب بار یہ فرماتے ہیں کہ وسیعت تو کرنے والے نے کر دی اور عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جس وقت انسان وسیعت کر رہا ہوتا ہے اس وقت میں کچھ لوگ اس کے آس پاس موجود ہوتے ہیں وسیعت کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور اب اس بارے میں سوال پیدا ہوا کہ اس نے کیا وصیت کی تھی تو جو لوگ اس وصیت کے گواہ تھے وہ بعض اوقات اس کی وصیت میں کوئی تبدیلی کر دیتے تھے اپنی, اپنی خواہشات کے مطابق مثلا کسی رشتے دار کے لیے اس نے وصیت نہیں کی تھی مگر وہ چاہتے تھے کہ اس کے لیے وصیت کی جائے تو انہوں نے اس رشتے کا اضافہ کر دیا یا کسی رشتے کے لئے اس نے مال کی جو مقدار متعین کی تھی اس میں کمی یا زیادتی کر دی اس کا ذکر ہے آگے کہ اللہ تبارک مطالعہ فرماتے ہیں کہ فمم بَعْدَمَا ہوں یعنی اس وسیعت کو سننے کے بعد جو شخص اس میں کوئی تبدیلی کرے گا یعنی لوگوں کو تبدیلی کر کے بتائے گا کہ مرنے والے نے تو وصیت یہ کی تھی حالانکہ اس کی وصیت کچھ اور تھی تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے فنما اسْمُهُ ہُو اللہ دلو یعنی بتلا دیا کہ ایسی تبدیلی کرنا وہ اللہ تبارک بطالیہ کے نزدیک بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گنا ہے اللہ تبارک بطالیہ اس کو بہت زیادہ سزا کا مستحق قرار دیں گے جو مرنے والے کی وصیت میں تبدیلی کر کے اس کی منشاہ کے خلاف اس کے مال کو خرچ کرے اور ساتھ میں یہ فرما دیا کہ ان اللہ سمیع العلیم یاد رکھو کہ اللہ تعالی سب کچھ سنتا جانتا ہے لہذا یہ نہ سمجھنا کہ وسیعت کرنے والے نے جب وسیعت کی تھی تو ہمارے سوا کوئی اور موجود نہیں تھا لہذا ہم جو کچھ کہیں گے اس بات کی تصدیق کر لی جائے گی اور کوئی موجود ہو یا نہ ہو اللہ تبارک و تعالی خوب اچھی طرح تمہاری بات سن بھی رہا تھا اور اس کو علم بھی ہے کہ حقیقی کی وسیعت کیا تھی اور تم نے اس میں کیا تبدیلی کی ہے لہذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا یہ اللہ سبحانک و تعالیٰ کا خاص طریقہ ہے کہ جب کوئی حکم بیان فرماتے ہیں تو اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اس حکم پر صحیح صحیح عمل اس وقت ہوگا جبکہ انسان اس بات کا اپنے دل میں دھیان رکھے کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے اور جو بات زبان سے نکال رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں جب انسان کو دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو اسی کا نام تقوا ہے اور پھر انسان چاہے جنگل کی تنہائی میں ہو یا رات کی تاریکی میں ہو ہر حالت میں وہ صحیح رویہ اختیار کرتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے اور اس کو اس بات کا احساس ہے کہ اللہ سبارک و تعالی میری ہر کام کو دیکھ بھی رہا ہے اور میری ہر بات کو سن بھی رہا ہے اس وقت اس کے دل میں اللہ تعالی کے دیے ہوئے حکم کے کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا اب یہ جو فرمایا تھا کہ تبدیلی نہ کرو وسیعت میں تو اس میں البتہ اللہ تبارک تعالی نے خود ایک طریقہ بتا دیا تو بعض اوقات وسیعت میں تبدیلی کوئی آدمی بدنیتی سے نہیں بلکہ نیتی سے کرتا ہے وہ نیکنیتی یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مثلا فلاں رشتہ دار واقعتا اس بات کا مستحق تھا کہ اس کے لئے بھی کوئی وصیت کی جاتی مگر مرنے والے اس کے لیے وصیت نہیں کی یا مثلا کسی شخص کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ جتنی مقدار مال کی اس نے کسی خاص رشتہ دار کے حق میں قرار دی ہے یہ مقدار کم ہے اس کو زیادہ ملنی چاہیے تو یہ خیال دل میں پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بالوقات وہ سوچتا ہے کہ چلو جانے والا تو چلا گیا لیکن میں اب اس وصیت کو اس طرح کر دوں کہ جو صحیح طریقے کے مطابق ہو جائے اور حقدار کو اس کا حق مل جائے تو یہاں وہ جو وصیت میں تبدیلی کرنا چاہ رہا ہے وہ بدنیتی کی وجہ سے نہیں بلکہ نیک نیتی سے اور کسی شخص کی خرخاہی کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ خیر خواہ کرنی ہے تو وہ خیر خواہی وصیت کرنے والے کے مرنے کے بعد نہیں بلکہ جب وہ زندہ ہے اور جس وقت اس نے وسیعت کی ہے تو اس کے مرنے سے پہلے ہی اس کو سمجھا دو اس کو فہمائش کر دو یہ بتا دو کہ آپ نے جو فلاں شخص کے لیے وسیعت کی ہے اس میں یہ کمی رہ گئی ہے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ خیر کی بات ہے تو فرمایا کہ فیمن خواب او اسمن ہاں اگر کسی شخص کو اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بیجا طرف داری کا ارتکاب کر رہا ہے جنافن جنفن کے معنی کسی طرف مائل ہو جانا یعنی کسی کی بیجا طرف داری کرنا تو وہ کوئی بیجا طرفداری کر رہا ہے ایک شخص فلواقع اتنی وصیت کا مستحق نہیں تھا لیکن اس نے اس کے حق میں وسیعت کر دی ہے یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے او اسمن یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے یعنی کسی ایسے شخص کے حق میں وسیعت کر رہا ہے کہ جو در حقیقت اس کی وصیت کا مستحق نہیں تھا یا اس مقدار میں مستحق نہیں تھا جس مقدار میں اس کے لیے وسیعت کی گئی ہے تو اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو تو فرمایا کہ فصلہ بین پھر وہ متعلقہ آدمی آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے یعنی متعلقہ آدمیوں کے حق میں خیر خواہی کرتے ہوئے اس کو جو صحیح راستہ ہے وہ وصیت کرنے والے کو بتا دے اور پھر وہ وصیت کرنے والا خود اپنی وصیت میں اس مشورے کے مطابق تبدیلی کر دے تو پھر فلاح فلا اسم علیہ تو ایسا کرنے والے کے لیے کوئی گناہ نہیں اور پھر فرمایا کہ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اس کا مطلب یہ کہ جس وسیعت کرنے والے نے وسیعت کرتے وقت اگر کسی کی بےجا طرفداری کی تھی یا کسی کو خامخا محروم کرنے کی کوشش کی تھی اور بعد میں اس بیس والے آدمی کی صلاح کی بنا پر اس نے اس میں تبدیلی کر لی تو جو پہلے اس نے ایک طرفداری کا ارتقاب کیا تھا یا گناہ کا احتکاب کیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے یعنی بہت بخشنے والا ہے اور رحیم ہے یعنی بڑا مہربان ہے